إن الله وملاهكته يصليون على النبي يا جهة الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النجر من جباله وآخاره صلى الله عليه وسلم صلاته وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المزلبين وعلى وعلى قرآن کریم شرفان حمید کی مقدسة اس وقت مقدسہ میں کی ہے شکایت میں اللہ بارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا کتب علیکم سیام وہ لوگو جو ایمان لائے تم پر فرض کر دیے گئے رمضان کے روزے گئے کمرا پتل عالمی امین پبلکوں جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے تھے لال لتن تسکون تاکہ تم مستفید بن جاؤ اجامدار یہ روزے جو فرد کیے گئے ہیں یہ جن کی کے چند دنوں کے لیے کمن کا نمبر والا سفر کم سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو فائد دس میں نہیں گیارہ میں ہو کر تو یہ گنتی پوری کر لو دوسرے دنوں میں الگی میں یتی نہ ہوں اور ان لوگوں کو کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ایک مسکین کا انہیں کھانا کھلانا فمن کھائی ون پھر جو زیادہ نیکی کریں تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے فون قسوم اللہ تم اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے ان کن تم کا اگر تم جانو اس آیت مقدسہ سے یہ بات سامنے آئی کہ روزہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا روزے کے فرض کیے جانے کا حکم اللہ تارک و تعالیٰ نے شاید میں بیان فرمایا ہے لیکن یہ حکمیں سو روزے کے فرض حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے مہربانہ خطاب سے اس حکم کو بیان فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو جو خطاب فرمایا ان سے جو ندا فرمائی تو فرمایا یا قومی سود یا قوم صالح یا قوم موسا اے موسا علیہ السلام کی قوم اے حضا علیہ السلام کی قوم اور اے نو علیہ السلام کی قوم لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا تو ایسے پیارے لقب سے مخاطب فرمایا اور ایسے معزز اور مقدس وقت سے جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ ایسے وقت اور ایسے مقدس لقب سے آپ کی امت سے پہلے کسی امت کو نہیں مخاطب فرمایا اے اہل ایمان یہ بڑا رہیمانہ اور بہت ہی شفیقانہ خطاب اور دوسرا اس خطاب فرمانے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے وہ سب سے اعلی اور سب سے عظیم المرتبت وقت ہے ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے ایمان جو ہے یہ نہ ہو تو ہر ایک عبادت اور ہر ایک نیکی اس کا کوئی جو ہے حاصل نہیں اس کا کوئی تمرا نہیں اس کا کوئی سلا ہے وہ نہیں حاصل ہوگا تو اس لیے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا یا جو نا من مطلب یہ ہوا کہ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے کچھ بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور تیسری بات یہاں سے یہ بھی جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایمان کے وقت کو ایمان کی صفت کو ذکر فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیا جائے یا یوہ لذین القت اللہ کہ اے اہل ایمان تم پر روزے فرق کیے گئے مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کیا جائے جب ایمان حاصل ہو گیا تو پھر اب اس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ حکم جو ہے اس کو جو ہے صاحب ایمان پورا کرے جس طرح سے کہ اور حکم پورا کرتے ہیں نمازیں جو ہے پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا نماز فرو ہے اور اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا حج کے حج کا حکم دیا گیا جس طرح سے کہ یہ سارے فرائض جو ہے ادا کرنے کے بارے میں جو ہے وہ حکم ہوا کہ ان کو پورا کرو ان کو ادا کرو تو اسی طرح سے روزہ بھی فرض ہے اور روزے کے بھی پورا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا روزہ ادا کرنے کا حکم دیا اور ایمان کا وقت پہلے ذکر فرما کر ایمان کا ذکر کر کر یہ بتلا دیا کہ اب جو ہے جب ایمان حاصل ہو گیا تو ایمان حاصل ہونے کے بعد یہ جی لازم ہو گیا کہ اس حکم کو پورا کیا جائے یا الذین قطبہ علیم کے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے تمام علی الذین من قبلکم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے کتنا جو ہے وہ لگاؤ ہے کتنا جو ہے یعنی حضور صلی اللہ تع علیہ وسلم کی کیمت مسلمان سے اللہ ترک کتنا جو ہے پیار فرماتا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ نفس پر اور طبیعت پر بڑا بھاری اور بہت ہی شارک اور بڑا ہی جو ہے وہ کٹھن جو ہے وہ گزرتا ہے روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آپ کا تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا ہر خواہش پوری کرنے سے جو ہے جناب اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ تو بڑا ہی مشکل یہ تو جو ہے بڑا ہی دشوار تو اللہ قبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ حکم فرما کر کے کمار علی الذین من قبلکم روزہ یہ بس سمجھنا کہ تم, تم پر ہی فرض کیا گیا ہے اور یہ سمجھنے لگو کہ یہ تو بڑی مشقت والی عبادت ہم پر فرض کر دی گئی اور یہ تو ہم پر ہی فرض کی گئی ہے ایسا لگتا ہے نہیں فرمایا کمار فوتبہ اللّہ نمین قبل کو یہ عبادت صرف تم پر ہی نہیں فرض کی گئی ہے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی یہ عبادت فرض رہی ہے کوئی نئی عبادت تم پر نہیں فرض کی گئی ہے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی اس عبادت کو فرض کیا جاتا رہا حضرت سیدنا اعظم مولانبی السلام پر ہر مہینے کے تین روزے فرض تھے تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ کا روزہ حضرت عالم علیہ السلام پر فرض تھا اور یہ جی اس کو ان, ان تین ایام کو ایام بیس بھی کہا جاتا ہے اور امت مسلم کے حق میں یہ ہر مہینے کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے یہ نفل کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسی طرح سے حضرت موسٰ علیہ السلام کے قوم پر بھی روزہ فرض تھا ان کی امت پر بھی روزہ فرض تھا لیکن عاشورہ کا دس محرم الحرام کا روزہ ان پر فرض تھا ہر س... ہفتے کو ان پر روزہ فرض تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض ہوا رمضان کے روزے اس امت پر بھی فرض ہوئے لیکن عجیب و غریب صورت تھی ان کی کہ جب رمضان غریبی گریب میں آتا تو کہتے کہ یہ گرمی کے روزے ہم سے تو نہیں رکھے جاتے اب جو ہے سردی میں جب روزے آئیں گے تو پھر جو ہے ہم بجائے تیس کے پچاس روزے رکھ لیا کریں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ یعنی روزے رکھا کرتے تھے سوارت کرنے کا منشیا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما خطبہ قبل کم یہ روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے کہ تم سے پہلے امت امتیں گزری ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تو ہر صورت اور ہر حال میں یعنی باہر صورت روزے جو ہے وہ فرض رہے اور ان کی نوعیت اس بھی رہی ہو روزہ جو ہے وہ ایسا ایسی عبادت ہے کہ کوئی امت جو ہے ایسی نہیں گزری کہ جس پر روزہ فرض نہ قرار دیا گیا نما قطب اللہ نے مقبل اس کے بعد روزہ جو رکھا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس سے کس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بیان کرنا گیا لال لگن تک تکون یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تمہارے روزہ رکھنے سے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اللہ تعالیٰ تو جو ہے غنی اس کو تو جو ہے کسی کے روزے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے روزہ رکھنے سے اس کو کوئی ثمراط حاصل ہو بلکہ روزہ رکھنے کا فائدہ خود روزے داروں کو حاصل ہوگا لال لگن تک سکون روزے اتنے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ روزوں کی غرض و غائق روزوں کا مقصد اور روزوں کا فلسفہ یہ ہے کہ روزے دار کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ جو رکھتا ہے تو اس کے عقیدے میں پختگی آ جاتی ہے اس کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے اور روزے دار کا تعلق جو ہے اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ بڑا ہی جو ہے مضبوط اور بہت ہی جو ہے وہ مستحکم سے مستحکم تر ہوتا چلا جاتا ہے اب کس طرح سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے روزے دار کو تتواہ کس طرح سے حاصل ہو جاتا ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دیکھیے روزہ جب صاحب امام رکھتا ہے اور وہ جب روزے کا وقت جو جو گزرتا ہے تو اب نفس جو ہے وہ خواہش کرتا ہے بہت سی خواہشیں جو ہے جنم لیتی ہیں جیسے کہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں جب روزہ نہیں ہوتا اس وقت کوئی بھی خواہش ہوتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے جب روزہ رکھ لیتا ہے وہ پیاس بھی جو ہے وہ لگتی ہے بھوک بھی لگتی ہے اسی طرح سے اور بھی خواہشیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں لیکن روزہ دار جو ہے روزہ رکھنے کے بعد اس کو جب پیاس کی شدت ہوتی ہے پیاس میں نفس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ پانی پیا جائے لیکن جو روزے دار جو ہے وہ روزہ اور روزے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کرتا ہے یوں کہیے کہ طبیعت اور نفس کی اس ضرورت کو روزہ دار جو ہیں وہ پورا نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا تو روزہ ہے نفس اور طبیعت جو ہے خواہش کر رہی ہے کہ پانی پیا جائے لیکن صاحب ایمان جو ہے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور نہیں اس نفس کی خواہش کو پوری کرتا ہے بھوک لگتی ہے طبیعت چاہتی ہے کہ کھانا کھایا جائے کھانا بھی موجود کوئی جو ہے روک ٹوک نہیں ہے بظاہر سوائے جو ہے اس عبادت کے اور وہ اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ بھوک ضرور لگ رہی ہے طبیعت کا تقاضا بھی یہی ہے خواہش بھی ہے کہ وہ کھانا کھایا جائے سب کچھ جو ہے موجود ہے لیکن روزہ دار جو ہے وہ کھانے سے باز رکھتا ہے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے کھانے کے قریب نہیں جاتا کھانا ایک لکما بھی جو ہے وہ نہیں کھاتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کیا جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اللہ تعالیٰ جو سننے والا بھی دیکھنے والا بھی ہے ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے تو لہٰذا جو ہے وہ اس وجہ سے نہ اپنی پینے, پینے کی خواہش کو پورا کرتا ہے نہ اپنی بھوک کی خواہش کو پورا کرتا ہے محض اللہ کی خاطر جو ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے یہی جو ہے پرہیزگاری ہے یہی جو ہے تقوی ہے اور یہی جو ہے عقیدے کا مستحکم ہونا ہے کہ وہ تمام جو ہے اپنی نفس کی جو ہے ضروریات کو روک لیتا ہے ان کو پورا نہیں کرتا ہے یہی ہے لع الق ان کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور پرہیزگار جو ہے وہ اس طرح سے بھی بن جاتا ہے روزہ رکھ کر کہ جناب وہ اپنے نفس پر پورا کنٹرول کر لیتا ہے نفس پر وہ اتنا حاکم بن جاتا ہے کہ روزے, روزے سے جب نہیں ہوتا ہے تو نفس جو چاہتا ہے کرا لیتا ہے کھلا بھی لیتا ہے پلا بھی لیتا ہے اور جو ہے دیگر جو ہے خواہشات کو بھی جو ہے وہ ادا کروا لیتا ہے لیکن جب ایک روزہ دار روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو روزہ دار جو ہے اس روزے کے باعث ایسا جو ہے حکم چلاتا ہے اپنے نفس پر اور اپنی طبیعت اور اپنی خواہش پر کہ وہ ذرا بھی جو ہے نفس کی اور طبیعت کی خواہشات کو پورا کرنے سے اس کو جو ہے روک دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے خبردار روزے سے ہوں میں, میں یہ کیا جو ہے وہ میرے دل میں یہ کیا خواہش جو ہے جنم لے رہی ہے روزے کے باعث جو ہے وہ ایسا اپنے نفس اور اپنی طبیعت پر ایسا قابو پا لیتا ہے کہ وہ سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے سالن رکھا ہوا ہے لیکن ہاتھ اس کا بڑھتا نہیں ہے یہ کتنا بڑا کنٹرول ہے اور اسی طرح سے دیگر خواہشات پر کہ روزے کی وجہ سے وہ تمام خواہشات کو مغلوب کر لیتا ہے اور اس ان تمام خواہشات پر روزے دار جو ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں یہی جو ہے پرہیزگاری ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا محبوب مشغلہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کو باز رکھنا اس کو روکنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے اور جو متقی بن جائے اور جو تقوہ اختیار کر لے تو پھر ان کے لیے بڑے عجر ہیں بڑے انعام ہیں پمن و امل لدین ابن و عامر کہیں یہ فرمایا گیا کہ, کہیں فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں وہی جو ہے ڈرنے والے ہی جو ہے پرہیزگار ہوتے ہیں وہی جو ہے تقوا کرتے ہیں اور جو تقوا کرتے ہیں انہیں کے لیے جو ہے جنت تیار کی گئی ہے اور عزت علم یہ جنت کن کے لیے بنائی گئی فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ روزے کا فائدہ کتنا زبردست ہے ایک ہی وقت میں وہ کتنے طور پر جو ہے یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے فرمایا کہ لگوں تب یہ روزے یہ مت سمجھنا کہ جو ہے بے مقصد ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف جو ہے روزے داروں کو پھوکا رکھنا مقصود ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے نف اور اپنے خواہشات پر جو وہ جب غالب ہو جاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ حکمراں ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر روزے دار جو ہے وہ برائیوں سے بھی بچتے چلے جاتے ہیں برائی جو جنم لیتی ہے نفس کی میں طاقت اور قوت جتنی نفس میں قوت اور طاقت پیدا ہوگی اتنی ہی جو ہے برائیاں پیدا, پیدا ہوتی ہیں لیکن جب روزے رات جو ہے اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے پیاسا رکھتا ہے تو اس, اس کی وجہ سے نفس جن آزار سے برائیاں کراتا ہے ہمارے وجود میں کتنے آزا ایسے ہیں جن سے یہ نفس برائی کا انتخاب کراتا ہے آنکھ ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے سبان ہے دل ہے یہ نفس جو ہے ان تمام سے برائیاں کر, کرا لیتا ہے نفس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب اس خواہش کو پورا کیا جائے شریعت کہتی ہے کہ یہ خواہش پوری کرنا جو ہے اللہ کے نزدیک جو, جو ہے بہت ہی ناراضگی کا سبب آنکھ سے جو ہے وہ برائی کرانا چاہتا ہے لیکن جب نفس کو بھوکا رکھتا ہے روزے رات تو جب بھو, بھوکا رکھنے کی وجہ سے ان تمام اعضاء کے اندر ایک قسم کی سستی پیدا ہو جاتی ہے اور روزے دار جو ہے وہ اس طرح سے اپنے ان اعضاء کو نفس کی خواہشات کی تکویل کرانے سے باز رکھنے میں اس کو اس عبادت کی وجہ سے مدد ملتی ہے جب نفس کے اندر جو ہے وہ خواہش پیدا ہوئی اور کھانے پینے سے باز رکھا تو ان اعضاء کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی جن کی وجہ سے جو ہے وہ برائیوں سے گناہوں سے اور اللہ اس کے رسول کے ناراضگی جن سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ایسے کاموں سے جو ہے وہ رک جاتا ہے تو کو روز ایک روزے کی وجہ سے جب روزے دار جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پرہیزگاری حاصل ہوتی چلی جاتی تقوی اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اور یہی جو ہے روزے کا جو ہے وہ مقصد ہے اور یہی روزے کا جو ہے فلسفہ ہے لال لقن تاکہ جو ہے تم پرہیزگار بن جاؤ اور میں عرض کروں کہ صرف یہی یہ تو روحانی فوائد روزے کے یہ تو روحانی فائدے ہیں اور اگر جو ہے مادی اور جسمانی فوائد دیکھے جائیں روزے میں تو آج ہمارے یہاں کتنے جو ہیں یعنی قابل سے قابل جو ہے معالدین موجود ہیں ان کی رائے آپ پڑھیں تو وہ بتائے دیں گے بتلائیں گے کہ روزہ ایک عبادت یہ اپنی جگہ پر مسلم اور ایک حقیقت اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری طرف روزے کے مادی اور جسمانی فوائد بھی کچھ کم نہیں اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بستیار خوری کی وجہ سے زیادہ کھانے کے بعد بہت سے جو ہے شکم کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں اور معالج یہی کہتے ہیں کہ جناب کھانا کم کیجئے خوراک کم کیجئے تو آپ کا جو ہے پرامرش جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے آپ جو ہے یہ کھائیے اتنے وقت کھائیے اور اتنے وقت نہ کھائیے اور اس میں بھی جو ہے ایک جو ہے محدود حد تک جو ہے وہ کھائیے اور وقت وقت کی پابندی سے کھائیے بے وقت مت کھائیے تو روزے کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے نظر آتی ہیں کہ ایک وقت مخصوص میں آپ کو کھانا ہے ایک وقت مخصوص تک جو ہے آپ کو کھانے سے رکنا ہے یہی جی تو جو ہے جناب آپ کو مہالد جو ہے وہ پرہیز بتلاتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے اس وقت سے اس وقت تک کھائیے اور جتنا کھائیے اور اتنا کھائیے تو بیماری پر کنٹرول جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک عبادت اسلام میں روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ پر فرض کی ہے تو اس کے اندر کسی نے جو ہے فوائد یعنی دینی اور دنیاوی تمام جو ہے وہ فوائد اس ایک عبادت میں جو وہ سمٹ کر آ گئے ہیں تو لال لگن تک تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اب جناب اس کے بعد فرمایا گیا کہ اامن محدودات نفس جو ہے وہ بھی جو ہے مار بار انسان کے دل میں یہ خیالات ڈالتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے روزہ رکھا جائے اور روزے کے فوائد بھی بڑے جو وہ مفید بیان کیے گئے ہیں تقوہ اور پرہیزگاری حاصل ہو جاتی لیکن یہ تو جو ہے بڑی تیس دن تک جناب جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کھانے پینے سے باز رکھنا تو یہ تو بڑا ہی جو ہے دشوار معلوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی دشوار نہیں ہے ایاب محدود یہ تو گنتی کے چند چند دن ہیں گنے چنے دن ہیں اور یہ تو گنتے گنتے نکل جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ رمضان جب جلوہ فگن ہوتا ہے تو جناب اطراف و اطناف میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا رمضان کا چاند ہو گیا جی اور آج ایک روزہ ہوا جی کل اور کل دوسرا روزہ ہے جی دو, دو روزے ہو گئے اس طرح سے جو ہے جناب گنتے ہوئے یہ تیس دن جو ہے وہ گزر جاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ابھی رمضان آیا اور ابھی جو ہے وہ نخت ہو رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے پنجاب محدود سال میں گیارہ مہینے تک تو جو ہے ہم جو ہے وہ جناب اپنی مرضی سے جو ہے جب چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنا تمام پابندی سے آزاد ہوتے ہیں بارہواں مہینہ مہین اگر ایسا ہے کہ جس میں جو ہے تیس دن کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ان تمام پابندیوں سے جو ہے وہ وابستہ کرنا تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ اگر اس طرف بھی غور کیا جائے اور اس حوالے سے بھی جو ہے ہم دیکھیں تو کوئی مشکل اور دشواری نہیں نب چونکہ بڑا شریر ہوتا ہے وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے اور بہتاوے جو ہے پیدا کرتا رہتا ہے تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایا محماد یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تو گنتی کے چند دن ہیں گیارہ مہینے کے مقابلے میں تیس دن کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر تیس دن جو ہے اگر ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر ہم ایک مخصوص وقت میں نہیں کھائیں پیئیں گے تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ تو گنتے گنتے جو چلے جاتے ہیں تو جب یہ اس طرح سے غور و خوض کر کیا جائے گا تو نفس جو ایک طرح سے بہکاتا ہے اور نفس امارہ انسان کے جذبات کو جو ہے بھڑکاتا ہے تو اس طرح سے جب غور و خوض کر کیا جائے گا اور الحکم ربی کے اس پر جو ہے جناب سنجیدگی سے جو ہے جناب سوچا جائے گا تو نفس اور خواہشات سے اور نفس عبارہ سے یہی جو ہے جناب کہا جائے گا کہ یہ سب تیرا بہکاوہ ہے یہ تو چند دن ہیں کیوں جو ہے ہم چند دن جو ہے اے اے روزہ رکھ کر اللہ تعالی کی خوش اور اس کے رسول کی رضا کیوں نہ ہم حاصل کریں لال لکھن تب تکوں نہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ متقی بن جاؤ اور یہ روزے جو ہے چند دنوں کے لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی آسانی اور کتنی سہولت اللہ تبارک و تعالی نے اتا فرمائی کہ پھر بھی اس میں جو ہے اتنی آسانی رکھی گئی کہ ہاں خدا نہ خاصتا اگر جو ہے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے اور, اور جو ہے اس میں بیماری میں جو ہے وہ جناب کوئی ہیں تو ان کے لیے فرمایا کہ فمنتا نے من کمرے تم میں سے جو کوئی بیمار ہو لیکن بیمار جو ہے وہ حقیقتم بیمار ہو اس کے لیے یہ حکم ہے یہ نہیں کہ جناب خود صاف صاف سال کے گیارہ مہینے تو جب خوب کھا پی رہے ہیں ہر تک ہر خواہش پوری کر رہے اور رمضان جب آتا ہوا نظر آتا ہے تو جناب جو ہے وہ او ہو بھائی یہ, یہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور یہ جو ہے بیماری ہے اور یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی رمضانی بیمار نہیں بننا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کچھ عرصے جو ہے اس تندرستی اور صحت سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ہمیں حاصل ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کریں تو فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یعنی واقعی بیمار اور معالج دیندار اور سال شخص ہے وہ بھی بتلاتا ہے کہ ہاں ہے یہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہیں نقصان پہنچے گا بیماری بڑھ جائے گی مرض جو ہے وہ طول پکڑ لے گا اور اس قسم کا ڈاکٹر یا اس قسم کا حکیم اس قسم کا معالج اگر مشورہ دے کہ جو صالح اور دیندار ہو مسلمان ہو متفی پرہیزگار ہو اور وہ دین سے شغف رکھتا ہے تو ایسے یا اس شخص کو جس کو خدا نخواست سے ایسی بیماری لاحق ہو جائے اس کو خود اپنا تجربہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو بیماری میں جو شدت پیدا ہو گئی اور جو ہے وہ خطرے کی حد تک جو ہے جناب صورت حال جو ہے وہ دیگر تو اگر یہ صورت حال ہو تو پھر ٹھیک ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم میں سے جو کہ بیمار ہو یا سفر شرعی پر میں ہو سفر پر ہے تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ فائی دہ تمہیں نہیں تو پھر وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے یعنی کیا مطلب کہ جب بیماری سے شفا حاصل ہو جائے سفر سے جو ہے واپسی ہو جائے اقامت جو ہے وہ ہو جائے تو،, تو پھر جو ہے یہ چھوٹے ہوئے روزے ان دنوں میں رکھ لیے جائیں اب بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ گرمی میں جو ہے جناب وہ روزہ رکھنا ان کو نقصان دہ ہوتا ہے سردی میں جو ہے نقصان نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگ جو ہے جناب سردی میں پورا کر لیں سردی میں بعض لوگوں کو اگر رمضان سردی کا ہے اور سردی میں ایسی بیماری ہے کہ جو واقعی سردی کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور روزہ رکھا جائے تو اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور گرمی میں وہ تندرست ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو گرمی میں وہ روزے پورا کر لیں روزے کی تدا کر لیں تو یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے اور پھر آج کل جو ہمیں سفر کی سہولیات حاصل ہیں اس میں تو جو ہے کوئی مشکل اور دشواری نہیں پھر بھی جو ہے سفر سفر و سفر جو ہے وہ جہنم یعنی مشقت اور اس میں کلفت اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے چاہے کتنی ہی آسانی کیوں نہ پیدا ہو گئی ہوں آج کتنی سہولتیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے سفر میں اور مشکلات آتی ہی ہے تو فرمایا کہ بہرحال تو تم دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لو اس بات فرمایا کہ وان تسوم اور جو ہے اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے کہ ایک تو رمضان رمضان کی حاضری رمضان کی موجودگی یہ تو اتنی سعادت کی بات ہے کہ اس میں تمام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنا اس میں کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتا کہ بھی سب روزہ رکھ رہے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ تمام رخصتیں ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے یہ روزہ رکھنا جو ہے بہت بہتر ہے اور اگر تم جو ہے اس کو جانو اور سمجھو کہ ابھی رمضان جو ہے کتنی برکتوں کا مہینہ ہے کتنی مغفرتوں رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ تعالی جو کتنی مہربانی اور کتنی رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر یہ سمجھ کر یہ جان کر جو ہے جناب اگر تم جو ہے وہ یہ روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جناب جو ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس سے صحت یابی جو ہے وہ جناب ممکن نظر نہیں آتی ہے بظاہر یا عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آتی بیماری ایسی ہے جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے آئندہ بھی جو ہے خدا نخواستہ روزہ رکھنے کی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتی تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ والی نہیں ہوتی ہوں فدیت کہ ایسے لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور آئندہ بھی جو ہے ان کو روزہ رکھنے کی طاقت جو ہے بظاہر نظر نہیں آتی ہے تو پھر وہ کیا کرے خدیت تعامم اسکین تو وہ ایک مسکین کو جو ہے فڈیا دے دیں یا فدیہ کیا ہے کہ دو وقت پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلا دیں یا پھر جو ہے سبق فطر جتنی رقم ادا کی جاتی ہے اتنی رقم جو ہے وہ سبس فطر کی ان کو ادا کر دیں تو یہ ان کی طرف سے ان کو روزے کا ثواب مل جائے گا اور بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ایک وقت میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے اور روزے کا فدیہ ادا کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دے دی برف جو ہے وہ زائل ہو گیا روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو اب یہ،, یہ نہ سمجھا جائے گا کہ جناب چونکہ میں تو روزے کا فدیہ ادا کر چکا ہوں تو اب مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں اب ایسے شخص پر روزہ، روزے کی سزا کرنا لازم ہوگا وہ جو فدیہ فارم ادا کیا تھا روزے کا فدیہ ادا کر دیا تھا وہ اس کے لیے نفل ہو جائے گی وہ نبلنے کی ہو جائے گی اور روزے کے قدار کرنا جو ہے ایسے شخص کے لیے ضروری ہو جائے گا یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوا ہی چاہتی ہے ہم سب کو خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کے آداب اور اس کے احکام کو ملبوز رکھتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق کی فرمائے واپس زبان اللہ کے